أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراط مستقيم وأخرى لم تقدروا عليها واخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوللوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وُ الذي کف أيدي دُم عنكم کُم و ادیم عن بے بت نمکہ بے بت نمکہ ممباد رم وقان اللہ بمہ تمل بصیرہ حم الدی نفرو و سدو کم عان المسجد الحرام ولحدی معقوفن ولحدی معوفن ابلغ مح و لو لا رجالمن و نساء مناۃ الم تالمہ ان تتعہم فتی بکم منہ ہم معرۃم بغیر علم لیفی رحمتی میشہ لو تزیلولازبن لدین الذين كفروا منهم عذابن علیمہ مقصد سور فتح البشارت و بالفتح للمؤمنین ایمان والوں کو فتح کی خوشخبری اور بشارت یہ دی گئی ہے کہ جب بھی تم اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھو گے تو فتح تمہارا مقدر ہے اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری یہ لے لو صورت میں حدیبیہ کو بڑی فتح یہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی آئندہ آنے والی فتوحات کا ایک مقدمہ تھا اور یہ اس کے لیے ایک بنیاد تھی صحابہ کرام کی صفات یہ جا بجا ذکر کی جاتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی تابیداری کی کہ انہوں نے اپنے جذبات اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیے بلکہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک جانب انہوں نے موت تک لڑنے پر بیعت کی نہ بھاگنے پر بیعت کی اور پھر کہ ایسی شرائط وہ مانی گئیں کفار کی کہ جس سے بظاہر انہیں ایک تکلیف بھی پہنچی لیکن انہوں نے اپنے جذبات انہیں قابو میں رکھا اور انہوں نے وہ صلح وہ توڑی نہیں اور وہ خراب نہیں کی دوسری جانب اللہ کے پیغمبر کا مقام بھی بیان کیا جا رہا ہے صورت میں بعض دیگر فتوحات کی طرف وہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ صلحدیبیہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی مسلمانوں کو بظاہر کوئی غنیمت وغیرہ وہ ہاتھ نہیں آئی لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں خیبر کی غنیمتیں وہ عطا کیں وہ مغان مکثیرتاً و اصابہ کہ انہیں قریب فتح یہ بدلے میں دی وہ مغان مکثیرتاً یا اور بہت ساری غنیمتیں اللہ نے انہیں دے دیں یہ ابن آیات میں دیگر غنیمتوں اور فتوحات کی طرف بھی اشارہ ہے وعدکم اللہ مغانم مغان اور وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے مغانم مقصيرتاً بہت ساری غنیمتوں کا ڈھیر ساری غنیمتوں کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تاختون کہ تم لوگ اسے تم اسے حاصل کرو گے یعنی صرف یہ جو قریبی فتح ہے خیبر کی صرف یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری غنیمتیں یہ تمہارے ہاتھ آئیں گی فاج القم حاضی ہی تو بس جلدی دی تمہیں حاضح ہی یہ فتح یا تو حاض ہی سے مراد جلدی یہ فتح دینا یا تو خیبر کی فتح مراد ہے اور یا یہ سلح دبیا اسے بھی قرآن نے یہاں پہ فتح ہی سے تعبیر کیا ہے فعت جلکم حاضی تو بس جلدی دی تمہیں حاضر یہ فتح یا یہ غنیمتیں خیبر میں وکفہ ائی دی اہم سے اور روکا لوگوں کے ہاتھوں کو آن کم تم سے یعنی وہ تمہیں کوئی نقصان وہ نہ پہنچا سکے ول تکون آیا اور تاکہ ہو جائے یہ ایک نشانی ایمان والوں کے لیے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے اور ان کی کیسے نصرت کرتا ہے وہ دد یکم اور وہ مضبوط کر دے تمہیں سیدھے راستے پر سیدھے راستے پر تمہیں مزید استقامت دے و یہ بھی اسی مغانمہ کی صفت ہے اے و مغانما اور دوسری غنیمتیں لم تق درو کہ تم ابھی قادر نہیں ہوئے عالیہ ان غنیمتوں کے حاصل کرنے پر یہ ابھی تم لوگوں نے ان غنیمتوں کو حاصل کرنے پر قدرت نہیں پائی بلکہ قد احاط اللہ بہا اور تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے ان غنیمتوں کو اپنے علم میں کہ اللہ وہ غنیمتیں وہ تمہیں عطا کرے گا اور اس میں روم فارس اور آئندہ آنے والی تمام فتوحات کی طرف اشارہ ہے وکان اللہ اعلیٰ کلش ان قدیرہ اور ہے اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا و لکاتل کفرو لول ادبار سملا جدو ن ولیم ولا نصیر کہ اب دوبارہ وہی حدیبیہ کے اس فتح کی طرف اور دوبارہ حدیبیہ کے اس مقام کی طرف بات یہ لوٹائی جاتی ہے کہ اگر حدیبیہ میں یہ یہ نہ ہوتی بال فرض اگر مشرقین کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہوتی تو ایسی صورت میں کیا ہوتا فتح کنہیں حاصل ہوتی کن کا پڑڑا بھاری ہوتا تو عیسائیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوتی اور جنگ کی نوبت آتی تو ایسی صورت میں بھی فتح مسلمانوں کا مقدر تھا اور فتح یہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوتی فتح مسلمانوں ہی کو یہ حاصل ہوتی یہاں پر مفسرین نے بعض روایات یہ حدیبیہ والوں کی فضیلت میں یہ نقل کی ہے بعض روایات یہ ہدیبیا والوں کی فضیلت میں یہ نقل کی ہیں جیسے مثلاً بخاری کی روایت میں حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہدیبیا کے دن ہم صحابہ کرام سے کہا کہ انتم خیر و اہل العردی زمین والوں میں تم سب سے بہتر لوگ ہو زمین والوں میں تم سب سے بہتر لوگ ہو یہ اسی طرح بخاری کی ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ ایک صحابیہ ہے ام مبشر یہ ام مبشر کہتی ہیں کہ رسول اللہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لایت قلعہ ان شاء اللہ من اسحاب شجرت احدن کہ آگ میں داخل نہیں کرے گا کہ اگر اللہ چاہیں درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں کسی شخص کو بھی اللہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں کرے گا یہ الدین عبایہ اتحتا ان لوگوں کو داخل نہیں کرے گا جنہوں نے اس درخت کے نیچے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیعت کی ہے صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتا حضرت حاتب ابن بھی بلتا کا واقعہ یہ سورہ ممتحنا میں ہم ذکر کر لیں گے انشاءاللہ اللہ حضرت ہادب ابن بھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کا ایک غلام تھا اور ایک دن وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس حضرت حاتب کی شکایت لے کر آیا یہ اپنے مالک حاتب کے متعلق کوئی شکایت کرنے اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تو اس غلام نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر لت خلن انار کہ حاتب وہ ضرور جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے رسول اللہ نے اس غلام سے کہا قصب تھا تم جھوٹ بول رہے ہو لایت خلوحا وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا وجہ ف ان نَو شہیدہ بدر و حضرت حاتب وہ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے اور بدر کے صحابہ کی نرالی شان ہے اور وہ حدیبیہ میں بھی حاضر ہوئے تھے تو جو شخص ان دو مواقع پر حاضر ہوا تھا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ جہنم میں وہ داخل نہیں ہوگا یہ جو بیت رضوان ہوئی تھی اس درخت کے نیچے کیکر کا درخت تھا بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے یہ ایک روایت میں آتا ہے بعض لوگ طارق ابن عبدالرحمان یہ ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے کی یہ کون سی جگہ ہے تو لوگوں نے کہا یہ وہ درخت کی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے پیغمبر نے بیعت رضوان کیا تھا تو طارق ابن عبد الرحمن یہ راوی کہتا ہے کہ میں سعید ابن المسیب اس بڑے تابی کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا تو سعید نے کہا سعید کے والد یہ مصیب یہ صحابی ہیں تو سعید نے کہا کہ مجھے میرے والد نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ بھی یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں یہ بھی تھے لیکن پھر جب آئندہ سال ہم نکلے تو وہ درخت کی جگہ ہم بھول گئے اور پھر ہمیں وہ جگہ وہ معلوم نہ ہو سکی تو سعید ابن المسیب نے کہا کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمیالم جب اللہ کے پیغمبر اس جگہ کو وہ نہیں جانتے تھے اور وہ بھول گئے اور تم لوگ وہ درخت کی جگہ تمہیں معلوم ہے فاً تم عالم تو کیا تم ان سے اچھا جانتے ہو بلکہ بخاری کی ایک روایت میں آتا یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس جگہ پر یہ لوگ یہ نماز پڑھتے تھے جس جگہ پر یہ لوگ نماز پڑھتے تھے تو حضرت عمر نے شرک اور بدعت کے پھیل جانے کے ڈر کی وجہ سے اس جگہ پہ درختوں کو کاٹ دیا تھا اور کچھ کچھ عرصے تک اس علاقے پہ لوگوں پہ پابندی عائد کر دی تھی کہ یہاں پہ یہ کوئی بھی اس علاقے پر سے نہیں گزرے گا ابن حجر فتح الباری میں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ ثل بها افتتان لما وقع تحتها من الخیر تاکہ لوگ فتنہ میں واقع نہ ہو جائیں کہ اگر یہ درخت یہ باقی رہتا تو لما امن تعظیم و بادل جال بادل تو بعض جاہل اس کی تعظیم وہ ضرور کرتے اور یہ جگہ امن میں نہ رہتی ہتاربما افغا ابہم التقا دے اور یہاں تک کہ پھر لوگوں نے اس سے مزید عقیدے وہ بنا لینے تھے کہ اس میں فائدہ پہنچتا ہے اور یہ تکلیف کو دور کرتا ہے جیسا کہ آج ہم بہت سارے جاہلوں میں یہی اعتقاد اور یہی نظریہ یہ دیکھتے ہیں سن 2006 میں جب میں حج کرنے کے لیے گیا تھا تو جب فارغ وقت ملا حج کرنے کے بعد تو ہم غارے ہیرا چلے گئے غارے ہیرا چلے گئے اور پھر اوپر سیڑھیاں اوپر چڑے اور جب غار وہاں پہ پہنچے تو اب وہاں پہ اندر غار کے اندر کوئی شیطان وہ بیٹھا ہوا ہے اور میں نے بھی یہ کہا کہ یہ کوئی ابلیس ہے کوئی شیطان ہے انسانی شکل میں آیا ہے تو میرے سر پہ ٹوپی تھی اور میرے کندھے پہ ایک رومال تھا تو وہ جاہل مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے یہ چادر دو اور یہ ٹوپی دو تاکہ غار کے ان پتھروں پر میں اسے رگڑوں اور پھر تمہیں دے دوں کیونکہ غار کے اندر کافی رش بھی تھا اور وہاں پہ یعنی گھسنے کی جگہ نہیں تھی تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو تاکہ میں انہیں پہاڑ کے ان پتھروں کے ساتھ میں انہیں مل لوں رگڑ لوں اور پھر تمہیں دے دوں تم تو اندر ویسے بھی نہیں آ سکتے تو میں نے اس سے کہا کہ تم اندر ہو یہی کافی ہے اور مجھے ان چیزوں کے رگڑنے اور ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی پاکستانی تھا اور یعنی وہ یہ کام مجھ سے کروانا چاہ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی انہیں وہاں پہ اس علاقے پہ لوگوں کو منع کیا اور وہاں پہ وہ درخت وغیرہ وہ کاٹ دیے تاکہ لوگ یہ جگہ یہ بھول جائیں لیکن آج لوگوں کی یہ مصیبتیں یہ دیکھ لیں اسی لیے آج بھی سعودی حکومت وہ ان چیزوں کے حوالے سے وہ شرک اور بیدات کے حوالے سے کافی وہ محتاط ہے ٹھیک ہے گناہ وغیرہ یہ سارے انسانوں میں یہ ہوتے ہیں لیکن شرک اور بیدات کے حوالے سے وہ کوئی نرمی وہ نہیں برتتے اور یہاں پہ یہاں سے جانے والے یہ مبتدئین کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بدعات وہ ضرور کریں بدعت وہ ضرور کریں خصوصاً مدینہ منورہ میں جو سنت کا مرکز ہے وہاں پہ وہ ضرور بدعات کریں یہ عید میلاد النبی منانے والے یہ وہاں پہ یہ بدعت کرنے کی ضرور بڑی کوشش کرتے ہیں تو صحابہ کرام جنہوں نے ہدیبیا میں شرکت کی تو وہ لوگ ان کی بڑی فضیلت ہے اور ان آیات میں ان کی فضیلت کی طرف یہ اشارہ ہے ولاوقات القم الدین کفرو لولبارہ اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر بالفرض یہ جنگ ہو جاتی اور یہ نوبت آ جاتی تو کیا ہوتا تو ہوتا یہ کہ صحابہ کرام باوجود قلت کے انہیں فتح و ضرور حاصل ہوتی ولاوقات القم الدین کفرو اور اگر لڑتے تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے جو مشرق ہیں لول لول ادبار تو ضرور پھیرتے وہ اپنی پیٹ وہ اپنی پیٹھ وہ ضرور پھیرتے سملا سم جدون ولیم ولا نصیرہ اور پھر نہ پاتے وہ ولیم کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار ان کی مدد اور ان کی نصرت کے لیے بھی کوئی نہ آتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان والوں کی مدد یہ اللہ کی پیغمبروں کا یہ غلبہ ایمان والوں کی یہ مدد یہ اللہ کی پرانی سنت ہے اور یہ اللہ کا سنت طریقہ ہے سنت طریقے کو کہتے ہیں سنت اللہ قد خلط من خب یہ اللہ کی سنت ہے اللہ وہ سنت یہ قد خلط من قبلو کہ تحقیق جو گزر چکی ہے من قبل و اس سے پہلے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو غلبہ دیا ہے اور اللہ نے ایمان والوں کی نصرت کی ہے ولند سنت اللہ تبدیلا اور ہرگز تو نہیں پائے گا اللہ کی سنت کو تبدیلن بدلتا ہوا وہی کفا ائی دیامان کم یہاں پہ مشرقین کے اس ٹولے کی طرف اور مشرقین کے اس جماعت کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان یہ صلح ہو نہ پائے بلکہ ان کے درمیان جنگ چھڑے تو اسی لوگوں کا ایک دستہ یہ پہاڑ سے اترا اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا لیکن صحابہ کرام بڑے چوکنے تھے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں انہوں نے صحابہ کرام کا ایک دستہ لیا اور ان اسی کے اسی کفار کو انہوں نے گرفتار کر لیا زندہ اور وہ لائے گئے اللہ کے پیغمبر کے پاس اور اللہ کے پیغمبر نے پھر انہیں احساناً یہ چھوڑ دیا تو بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ صلح نہ ہو اور یہ صلح اس میں مسلمانوں کی بڑی فتح تھی وہو اللہ کفا اے دیا آن اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے روکا اے دیا ان کفار کے ہاتھوں کو آن تم سے یعنی انہیں تم پر غالب نہ ہونے دیا انہیں تم پر حملہ نہ کرنے دیا وہ اے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے کہاں پہ بےبت نے مکہ این مکہ کے وسط میں بےبت مکہ مکہ کے پیٹ میں مکہ کے پیٹ میں یعنی مکہ کے بالکل قریب کیونکہ مسلمان ہدیبیہ یہ پہنچ چکے تھے اور ہدیبیہ کے متعلق آتا ہے کہ ہدیبیا کا آدھا حصہ یہ حدود حرم میں ہے اور آدھا حصہ یہ حدود حرم سے باہر ہے تو ببت نے مکہ یعنی عین مکہ کے پیٹ میں اور عین مکہ کے وسط میں ممباد انف رقم علیہم بعد اس کے کہ اللہ نے کامیابی دی تمہیں علیہم ان مشرقین پر وکان اللہ ہو بما تعمل بصیرا اور ہے اللہ اس پر کہ جو تم عمل کرتے ہو بصیراً دیکھنے والا اس آیت کے متعلق زیادہ مشہور قول تو یہ ہے کہ یہ آیت یہ ہدیبیا میں جو اسی لوگوں کا کفار کا اور مشرقین کا گروہ تھا تو اس سے مراد وہی ہے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو ان پر کامیابی دی اور انہیں گرفتار کیا اور پھر اللہ کے پیغمبر نے انہیں بعد میں یہ چھوڑا ہے لیکن بعض علماء جیسے ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آیت میں ان کی طرف یہ قول منصوب ہے کہ وہ اس آیت میں فتح مکہ بھی مراد لیتے تھے تفسیر مدارک میں امام نصفی وہ ذکر کرتے ہیں تفسیر مدارک میں امام نصفی وہ ذکر کرتے ہیں کہ وسط ہدا و بھی استش ہدا ابو حنیفہ اعلی ان مکہ تفتح وطن لاسلحن کہ اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی استدلال کیا ہے کہ مکہ یہ قوت کے زور پہ یہ فتح ہوا تھا نہ کہ صلاح سے کیونکہ یہ ممباد انس فرقم علیہ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے شاید کہ اس قول کی طرف بھی اشارہ ہو ممباد انس فرقم علیہ بعد ان علیہم اس کے کہ اللہ نے تمہیں کامیابی دی علیہم ان مشرقین پر وکان اللہ بما تامل بسیرا اور ہے اللہ اس پر کہ جو تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا یہ اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے یہ اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے ہم اللہ کفرو یا ابسائت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جہاد کا سبب موجود تھا کفار کے ساتھ لڑنے کا سبب موجود تھا اور یہاں پہ قرآن تین اسباب ذکر کرتا ہے کہ کفار کے ساتھ مشرقین کے ساتھ تین اسباب تھے لڑنے کے تین وجوہات تھے لڑنے کے جہاد کرنے کے ایک یہ کہ کفرو انہوں نے کفر کیا ہے شرک کا راستہ اپنایا ہے دوسرا دو کو مانل مسجد الحرام کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے مسجد حرام سے اسی طرح ولحد یا معقوفن ایبلغا محلہ اور انہوں نے وہ قربانیاں بھی روک دی ہیں ان کا راستہ بھی روک دیا ہے کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ کو وہ پہنچ جائے اور وہ حدود حرم میں اس کا ذبح ہونا ہے یہ تین وجوہات موجود تھے لیکن اگلے ہی جملے میں ولو لارجالمینون ونسا امیناتن کہ جہاد ترک کرنے کا سبب کیا بنا یعنی اللہ نے یہ جنگ کیوں نہ ہونے دی اور یہ صلح مسلمانوں کے لیے کیوں بہتر تھی وجہ یہ کہ مکہ میں بعض لوگ ایسے موجود تھے یا تو وہ درپردہ ایمان لائے تھے اور یا وہ اسلام کی طرف مائل تھے بعد میں وہ ایمان لانے والے تھے تو اگر یہ جہاد ہو جاتا تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا بھی قتل عام ہوتا اور پھر بعد میں یہ چیز یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ افسوس کا باعث ہوتا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل یہ ہو جاتا اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی رحمت میں بعض لوگوں کو داخل کریں اور اگر مکہ میں وہ یہ مسلمان یہ موجود نہ ہوتے کہ جو درپردہ ایمان لائے تھے اور یا بعض لوگ جو بعد میں وہ مسلمان ہونے والے تھے اگر مکہ میں یہ لوگ موجود نہ ہوتے تو یہ کافر یہ عذاب کے لائق تھے اور انہیں عذاب یہ ضرور پہنچتا تو عسائت میں اس کی جانب یہ اشارہ ہے ہم الذین کفرو و عن المسجد مسجد میں یہ وہ لوگ ہیں کفرو کے جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے یہ توحید کے منکر ہیں اور یہ مشرک ہیں وہ عن المسجد المسج میں اور انہوں نے روکا ہے تم عامل المسجد الحرام مسجد حرام سے مسجد حرام سے انہوں نے روکا ہے حالانکہ جو مسجد حرام کے اہل لوگ ہیں اور لائق لوگ ہیں انہوں نے انہی کو روکا ہے ولیحد یا یہ بھی اسی سدوکم کے نیچے اور انہوں نے روکا ہے الحد یا قربانی کو معکوفا اس حال میں کہ اسے روکا گیا ہے ولحد یا معقوفن اور قربانی معقوفن یعنی محبوسن اس حال میں کہ اسے روکا گیا ہے محلہ ایب لوگا محلہ کہ وہ پہنچ جائے اپنے حلال ہونے کی جگہ کو یعنی اپنے حلال اور قربان ہونے کی جگہ کو وہ پہنچنے سے وہ قربانی وہ روکی گئی ہے جہاد کے یہ اسباب یہ تو موجود ہیں لیکن آگے یہ سبب بھی موجود ہے ولولا رجال جالو ونساء ونسا ولولا رجال جال ونساء تو ولولا رجال مینون ونساء امینا اور اگر نہ ہوتے رجال کچھ مرد مومنون ایمان والے نسا مومناتن اور کچھ عورتیں مومناتن ایمان والیاں مکہ میں اگر یہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں مومن نہ ہوتے لم تالم کے کہ جنہیں تم نہیں جانتے مسلمان انہیں نہیں جانتے کہ کون مومن ہے لم تالم کے کہ جنہیں تم نہیں جانتے تو انت تم تم نہیں جانتے انہیں انتو ہوں کہ تم روند ڈالو گے ان کو یعنی وہ, وہ بھی تمہاری تلوار کے وار کے نیچے وہ آ جائیں گے تم نہیں جانتے انہیں کے تم روند ڈالو گے انہیں فتوسی بکم من بغیر علم تو پس پہنچے گی تمہیں منہم ان ایمان والوں کی جانب سے معررتن نقصان مصیبت تمہیں ان ایمان تاوان تو تمہیں پہنچ جاتا ان ایمان والوں کی جانب سے تاوان بغیر علم لا علمی میں تمہیں کوئی علم نہ ہوتا اور تمہیں تاوان اور نقصان یہ پہنچ جاتا تمہیں یہ نقصان یہ پہنچ جاتا لیکن یہ اللہ چاہتے ہیں یہ اللہ چاہتے ہیں ولاکن نہ ہو کف فہا لیکن اللہ نے یہ لڑائی یہ رو کے رکھی کس لیے لہد خل اللہ رحمتی ہی معیشہ تاکہ داخل کرے اللہ اپنی مہربانی میں معیشا جسے چاہے ان لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اور اللہ انہیں اپنی رحمت میں وہ شامل کرنا اسی بعض لوگ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ انہیں بھی اپنی رحمت میں داخل کر دیں لو تزی <تصفح> <تصفح> لو لو یا اگر یہ ایمان والے یہ الگ ہو چکے ہوتے مکہ سے لو لوتزیلو میں مکہ تزی معنی جدا یا اگر یہ ایمان والے یہ مکہ سے الگ ہو چکے ہوتے یعنی یہ اس مکہ میں نہ ہوتے لازب ن الدین کفرو من آذابن علیما تو ضرور بضرور ہم سزا دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے منہم ان میں سے ان مشرقین میں سے آذابً علیمہ ہم انہیں دردناک سزا دیتے لیکن اللہ نے ان ایمان والوں کی خاطر یہ جنگ یہ نہ ہونے دی یہاں پہ تفسیر قرتبی میں صحابہ کرام کی فضیلت کی طرف یہ اشارہ ہے امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تفضیل صحابہ عیسائیت میں صحابہ کرام کی فضیلت ہے صحابہ کرام کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے وہ کیسے کہ اگر مکہ میں قرطبی کہتے ہیں کہ اگر مکہ میں موجود مسلمان یہ لا علمی میں مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مارے جاتے حالانکہ ان کے مارنے کا قصد اور ارادہ یہ بھی صحابہ کرام کے دل میں نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں کوئی مسلمان یہ قتل ہو جائے تو یہ ان کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں تھی ان صحابہ کے لیے کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے مگر اللہ نے یہ ایسا انتظام کیا کہ ان کو اس غیر ارادی غلطی سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا یہ صحابہ کرام کا مقام ہے اور یہ صحابہ کرام کی شان ہے تو قرطبی کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کی معصیت سے اور گناہ کرنے سے حفاظت فرمائی ہے تو عیسایت میں تفضیل صحابہ و اخبار و انصفتحم الکریمہت ولاسمت عن التعدی اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے لیکن آج صاحب کرام یہ ان کے بارے میں بعض لوگوں انہوں نے یہ جی ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن خود وہ ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ جو صحابہ کرام پر پر کیچڑوں چھالتے ہیں مغان مکثیرتن وعدہ کیا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ بہت ساری غنیمتوں کا ڈھیر ساری غنیمتوں کا نہا کہ تم حاصل کرو گے اسے فعت جلکم حاضی ہی تو بس جلدی دی تمہیں حاضی ہی یہ غنیمتیں یا یہ فتح وکفای دی اللہ سے اور روکا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے اور تاکہ ہو جائے یہ نشانی ایمان والوں کے لیے اور مضبوط کرے اللہ تمہیں سرات مستقیم پر سیدھے راستے پر اور دوسری غنیمتیں کہ جن پر تم لوگوں نے قدرت نہیں پائی لیکن تحقیق اللہ نے گھیر رکھا ہے انہیں اپنے علم میں اور وہ اللہ تمہیں دے گا اور ہے اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ولاوق اور اگر لڑتے تم ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انکار کیا ہے لول لول ادبار تو وہ ضرور پیتے پھیرتے اپنی پیٹ کو یعنی پھر بھی شکست یہ ان کا مقدر تھی سمائے جدون ولیم ولا نصیرہ اور بے پر وہ نہ پاتے اپنے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے یہ وہ سنت کے تحقیق گزر چکی ہے من قبل و اس سے پہلے بھی اور یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے روکا ان مشرقین کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بے مکہ مکہ کے پیٹ میں یعنی بالکل اس کے وسط میں ممبادیان اصف رقم علیہ بعد اس کے کہ اللہ نے کامیابی دی تمہیں علیہ ان مشرقین پر اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے اور انہوں نے روکا ہے تمہیں مسجد حرام سے ولیحدیا اور انہوں نے روکے رکھا ہے الحدیہ اس قربانی کو معقوفاً اس حال میں کہ وہ روکی گئی ہے ایبل محلہ یہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچنے سے روکے رکھا ہے و لو لار اور اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں لم لمتا ہوں کے جنہیں تم نہیں جانتے کہ تم روند ڈالو گے انہیں اور وہ بھی تمہاری تلوار کے نیچے آ جائیں گے و تصیح بکمن ہوں معر تم بغیر پس پہنچے تمہیں ان کی جانب سے معرتن مصیبت یا تاوان بغیر علم لا میں بعض میں یہ تم لوگوں کا پچھتاوا ہوتا لیکن اللہ نے تمہیں ایک دوسرے سے روکے رکھا وجہ کیا لہد خل اللہ فی رحمتی ہی مئی تاکہ داخل کرے اللہ اپنی مہربانی میں جسے چاہے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت وہ دے دے لزیلو اور اگر جدا ہوتے یہ ایمان والے اس مکہ سے یہ نہ ہوتے یہاں پہ تو ضرور ہم سزا دیتے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا ہے ان میں سے سزا دردناک واخر الحمدللہ رب العالمین